حامدوں ومصلین ومسلما ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مجلس میں ناچیز نے اس موضوع پہ علام کرنی ہے کہ ہم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے اور اپنے دوستوں کو جنازہ پڑھنے سے منع کیوں کیا آپ کو معلوم ہے ابھی تازہ ترین ماضی قریب میں خادم حسین رضوی کی وفات ہوئی اس موقع پر ہماری طرف اور ہمارے دوستوں کی طرف ہر طرف سے فون پر دعوتیں شروع ہو گئی اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا جنازے میں شریک ہونے کے لیے ناشید نے ایک کلپ چڑھایا جس میں صاف دو, ٹو, دو ٹوک لفظوں میں اپنے دوستوں کو خبردار کیا کہ جو جنازے میں شریک ہوگا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہے گا یہ الفاظ میرے بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے صرف اور صرف اپنے دوستوں کو خبردار کیا ہے اور اپنے دوستوں سے ہی یہ کہا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ تنبیہ کی ہے کسی اور سے میں نے ایسی بات نہیں کہی اپنے دوستوں کو اپنی خواب دین اپنی دینی معلومات اور اپنے علمی بسات کے مطابق خبردار کرنا ان کی دینی راہبری کرنا رہنمائی کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے اس حق کو ادا کرتے ہوئے یہ اعلان کیا سامعین یہ ناچیز کا اعلان آئین پاکستان اور شریعت اسلام دونوں کے مطابق اور مطابق ہے نہ تو اس کو کوئی جمہوری اور آئینی کے لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اسلامی دینی اور شری لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے اولان اس وجہ سے کہ ہم اپنے کسی معاملے میں دوسروں کو شمولیت کی دعوت نہیں دیتے ہم نے آج تک کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرے فلاں عزیز کا جنازہ ہے اس کی نماز کے اندر تم نے شریک ہونا ہے فلانے میرے دوست کا جنازہ ہے تم نے آنا ہے تم کیوں نہیں آئے اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے آج تک کوئی بات ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہمارے جنازے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہم مطمئن ہیں ساری دنیا ہمارا جنازہ نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایک دوست بھی جنازہ پڑھ لے گا تو ہمارا جنازہ درست ہے اللہ! ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ایمان پر بھی مطمئن ہیں اپنے دین پر بھی مطمئن ہیں اپنے عمل پر بھی مطمئن ہیں پتہ نہیں لوگ ہمیں کیوں زبردستی اپنے معاملات میں شامل کرنا چاہتے ہیں لگتا یوں ہے وہ ہمارے بغیر اپنے دین اور ایمان پر مطمئن نہیں ہوتے اور اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں اگر یہ آ گئے تو تصدیق ہو جائے گی یہ نہ آئے تو گڑبڑ رہے گی اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہ آئے اللہ کے فضل سے ہماری تصدیق کی تصدیق یہ اسی طرح کے ہاتھ کنڈے ہیں جس طرح کے یہ لوگ عام استعمال کرتے ہیں کہ آشیز کے جل سے ادھر ادھر وہ روکتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تھانے میں ادھر ادھر شور ڈال کر جھوٹ بول کر میں کہتا ہوں یہ سب تمہاری بزدلی ہے اور یہ تمہاری بخلاٹ ہے یہ تمہارے عدم اطمینان کی دلیل ہے تمہیں اعتماد نہیں ہے اپنے علم پر اپنے دین پر تمہیں خطرہ ہے یہ جی آ گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت دھائے گا میں کہتا ہوں ہزار مولوی بھی آئے سندر کے علاقے میں جلسہ کرے میں ایک جلسہ نہیں روکوں گا مجھے معلوم ہے الحمدللہ ہزار مولوی بھی بول کر چلا جائے ناچیز کا ایک خطاب کافی ہو جائے گا بے وقوفو ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تم اپنی جگہ پر مطمئن رہو ہم اپنی جگہ پر مطمئن ہے کولن انتظرو انی معکم من المنتظرین ہمیں کیوں من مجبور کرتے ہو اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہو ذہن میں رکھیے گا ان کا یہ عمل عقل کے سراسر خلاف ہے حکمت کے سراسر خلاف ہے عدل و انصاف کے سراسر خلاف ہے جب ہم ان کو اپنے معاملات میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتے وہ ہمیں کیوں دیتے ہیں اور حکومت پاکستان کو ہماری یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں بار بار ایسے اقدامات کر کے پریشان کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں یہ کیوں مجبور کرتے ہیں یہ کیوں مداخلت کرتے ہیں ہمارے معاملات میں جب ہم نہیں کرتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے یہ جمہوری ملک ہے بھائی ان لوگوں بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا یہ قدم جمہوریت کے خلاف ہے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور میں نے جو بیان دیا وہ جمہوریت اور پاکستان کے آئین کے بالکل مطابق ہے یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے جمہوریت کے دعوے کے مطابق یہ ہر کسی کا حق ہے یہ سیکولر ملک ہے خیارے فکر جو ڈکشنری وارے اور اہل لغت اس کا معنی کرتے ہیں سیکولرزم کا وہ خیارے فکر کے ساتھ کرتے ہیں یہ اختیار فکر جو ہے وہ سب کسی کو جب حاصل ہوتا ہے آئینی ملک میں جمہوری ملک میں تو ہمیں بھی حاصل ہوگا کہ نہیں تو ہم نے اس کے مطابق کلام کیا ہم اس وقت مجرم بنتے جمہوریت کے مطابق کہ جب ہم کہتے اس کا کوئی جنازہ نہ پڑے اگرچہ اظہار رائے کے اعتبار سے اس کا بھی حق ہے جمہوری جمہوریت کے اندر اظہار رائے میں بہت اختیار ہوتا ہے اصل اس وقت مجرم بنتا ہے جب مزاحمت کرے جمہوریت میں مزاحمت کے بغیر مجرم نہیں بن سکتا اگر ہم روکتے آگے کھڑے ہو کر خبردار ان کا جنازہ نہیں پڑنا کوئی ایسا شرف کرتے تو پھر ہم پر الزامات آتے ہم مجرم ہوتے ہم نے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہم نے تو رائے ظاہر کی اور وہ بھی صرف اپنے دوستوں تک کی جو اظہار رائے عام کرنے کا حق جمہوریت میں ہوتا ہے اس کا نسفا لیا ہے پورا نہیں لیا تو معلوم ہوا جو لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور جناب جی پھر بکواسات کر رہے ہیں اور لان اور سب و شتم کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے وہ حقیقت میں پاکستان پر لانت بھیج رہے ہیں وہ حقیقت میں پاکستان کے آئین کو برا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھایا اور وہ آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھانے والے شخص پر لانتان کرتے ہیں تو بتائیے یہ تمام لانتان پاکستان کی طرف لوٹے گا کہ نہیں میں حکومت سے کہتا ہوں ان کو کیوں تم نے چھٹی دے رکھی ہے اتنا کو لگام ڈالیے آپ کا فرض بنتا ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں قبرستان میں جب مردہ دفن کرتے ہیں تو تمہارے پاس ٹیکس آتا ہے مردے کا بھی ٹیکس لے رہے ہو کس لیے لے رہے ہو ہمیں حقوق نہیں دینے کیا تم نے تم صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہو میں اسی ہزار روپیہ تمہیں بل دیتا ہوں صرف اپنے ایک گھر کا یا اپنے ادارے کا میں اسی ہزار روپیہ بل دیتا ہوں سو اسی کے اندر اگر حساب لگائیے کہ آپ کا ٹیکس کتنا آ رہا ہے وہ کس چیز کا دے رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام اگر ذمیوں کو رکھتا ہے ہمیں ذمہ کی حیثیت تو دے دو کم از کم ہم مسلمانوں کو کم از کم ذمہ کی حیثیت تو دو اسلام ذمیوں کو جب رکھتا ہے تو کیا وہ کس وجہ سے رکھتا ہے ان سے جتنا مال لیتا ہے نہ لینے کے برابر جو ہوتا ہے جو نہ لینے کے برابر ہے اور ادھر تو سارا کچھ ہی لے جاتے ہیں نا جو نہ لینے کے برابر مال ہوتا ہے اسلام وہ بھی لیتا ہے تو کس لیے رہے؟ ان کے جان ان کی عزت ان کے مال کے تحفظ کے لیے اور ان کے حدود میں رہتے ہوئے ان کی حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک اسلام نے ان کے مذہب کو رکھنے کی اجازت دی ہے وہاں تک ان کا دائرہ محفوظ کرنے کے لیے اسلام تو ایسا کر رہا ہے ان سے معمولی پیسہ لے رہا ہے اور تم اتنا کثیر رقم لیتے ہو اور ہمیں اتنا بھی تحفظ نہیں دیتے یہ جی کیوں بکواسات کر رہے ہیں کون سا جرم میں نے آئی نہیں کیا ہے کیا یہ یہی وہ بہا... لوگ وہابیوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے دیوبندیوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے نہیں روکتے شیوں کے جنا ہر ایک فرقہ دوسرے کو اب دوسرے کو دوسرے کے جنازوں میں اپنے جو ہے وہ حلقے کے لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا تو جب ان کو حق کا حاصل تو ہمیں کیوں نہیں ہے بھائی معلوم ہوا ان لوگوں نے جمہوریت کے حدود کو توڑا ہے ہمارے اوپر لان تان کر کے اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یہ مجرم ہے اگر ان کو حق بنتا تھا جمہوریہ والے سے وہ صرف اتنا حق بنتا تھا یہ کیسے یار اس نے غلط کیا ہے بس لان کا کیا مانا بکواسات کا کیا مانا حد کی عزت کا قانون نہیں چلے گا کیا حد کی عزت جو ہے وہ جرم نہیں ہے ان میں پاکستان میں حکومت کا فرد نہیں بنتا ہر کسی کی عزت کو محفوظ کرنا میں نے جب بیان کیا جب میں نے بیان دیا ہے اس میں کون سی کسی کی عزت مجرو کی میں نے میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو میرے دوست آباب ہیں اگر ادھر جائیں گے تو میرے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہے گا میں نے تو یہ تو نہیں کہا وہ کافر ہو جائیں گے فلان ہو جائیں گے یہ فتوا تو میں نے نہیں دیا میں نے تو صرف کہا میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا تو اتنے محفوظ ترین جو الفاظ تھے ان پر بکواسات چل رہی ہے یہ کیا بنتا ہے اس کے بعد اب ان لوگوں کے اعتراضات غیر شرعی ہیں اور میرا وہ عمل شریعت کے مطابق ہے اب میں شریح حوالے سے اس پر دلائل اور کلام کرنا چاہتا ہوں وہ آئینی حوالے سے کلام کیا پہلے اب میں شریح حوالے سے کلام کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو سب سے پہلے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جس کا جنازہ ہے ہوا اور جنازہ پڑھنے والے لوگ ان سب سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ملک پاکستان کے آئین میں قانون میں خدا تعلی کی توہین پر کوئی سزا نہیں تمہارے قانون اور تعزیرات میں ایسی کوئی دفع ہی نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مسٹر جنا مسٹر جنا جو ہیں حضرت کی جو توہین ہے اس پر تو دس سال سزا ہے اور خدا کا نام ہی نہیں ہے اگر تم کہتے ہو کہ خدا کو رکھا ہے رسول کے ساتھ تو یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے اگر کہتے ہو خدا کو رکھا ہے اسلام کے ساتھ تو کیسا عجیب فلسفہ ہے پھر رسول کو اسلام کے ساتھ کیوں نہیں رکھا کیا رسول جو ہے اس کی قدر اسلام میں نہیں اسلام سے باہر ہے کیا اسلام سے باہر ہے, سے باہر ہے ان کی قدر تو صحابہ کی جو قدر ہے وہ اسلام سے باہر ہے تو اسلام کی توہین یہ الگ چیز ہے وہ ہے دین میں نہف الدین جب دین بلا تفصیل اس کی توہین ہوگی تو وہ اسلام کی توہین قرار پائے گی اب اس میں سے اگر رسول کی دین کا جز رسول کی تعظیم ہے دین کا ایک بہت جز تعظیم رسول اللہ ہے اگر کوئی اس کو پامال کرتا ہے اس کا قانون الگ بنا ہوا ہے صحابہ اور آل بیت کی توہین کرتا ہے پاکستان میں الگ قانون بنا ہوا ہے تو خدا تعالی کی توہین کے لیے الگ قانون کیوں نہیں اس وجہ سے مہادا اس وجہ سے کہ بریلویوں نے رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کیا سپا نے صحابہ کے متعلق فیوں نے اہل بیت کے متعلق اور خدا کے لیے کو مطالبہ کرنے والا بھی نہیں تھا اس وجہ سے قانون ہی بنا تاش کے اس ملک میں کوئی خدا کو ماننے والا ایسا پیدا ہو جاتا کہ جو مطالبہ کرتا اور وہ ہم نے کیا ہے ہم نے کیا یہ کیا وجہ ہے خیر میں نے تو مطالبہ نہیں کیا میں نے تو خبر کیا لوگوں کو جی مطالبہ کیوں نہیں کیا وہ وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو اہل علم ہوں گے ان پر مخی نہیں ہوگا میں نے مطالبہ نہیں کیا میں نے خبردار کیا ختابات میں اس بات کو ظاہر کیا لیکن افسوس میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں مول خادم اور اس کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پر ایک دو دھرنے دیئے خدا تعالی کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیا ارے بھائی دھرنا تو دھرنا رہا تو ان لوگوں نے تو زبان سے بھی کسی خطاب میں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ قانون کیوں نہیں جن لوگوں نے زبان سے خبردار کرنے کے بعد بھی خدا تعالی کی عزت کا خیال نہیں کیا چی کا ایسا جنازہ پڑھیں میں حکم نہیں لگا رہا میں وجوہات بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا فلان یہ ہوگا میں وجوہات بتا رہا ہوں کہ ہم شریک کیوں نہیں ہوئے بتائیں جو شخص تنبیہ کرنے کے بعد خبردار کرنے کے بعد پہلے تو ایسی باتوں کا علم جو مسلمانوں کا راہبر کیا اس ایسی باتوں کا علم تو عام مسلمان کو ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت کی بات ہو اور اس, اس, اس, کا, اس کا کوئی لحاظ ہی نہ ہو है? اور پھر یہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے یار خبردار کر دیا تو اس کی, اس, اس کی خبر پر بھی توجہ نہیں کرنی اور بھولے سے کبھی نام نہیں لیا مر گئے ہیں کیا کیوں نے نام لیا تو کیا اگر وہ نام نہیں لیتے اور کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے تو اگر ہم خدا کی غیرت نہیں رکھتے تو یہ ہماری آزادی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں جمہوریت میں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر ہم بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی غیرت کرتے ہوئے ایسے جنازوں میں ہم بھی شریک نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی کہے یار خدا کی بھی گستاخی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فوراً گستاخ سمجھتے ہو خدائی کا دعوی کرے غیر اللہ کے لیے تو خدا خدا اس, کو اس کو اس کو نہیں سمجھو گے کیا اس کو گستاخ خدا نہیں سمجھو گے کیا اب دیکھیے گا یہ بعض شیعہ لوگوں کے میں آپ کو مثال مثال دینا چاہتا ہوں مثال کیا اپنا واقعہ دکھانا چاہتا ہوں کس کا کس بات کا وقوع دکھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگرچہ یہ سر عام دنیا میں چل رہے کئی مہینوں سے چل رہے ہیں کئی مہینوں سے یہ شیعہ کے بعض ذاکرین یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کو کیا کہتے ہیں نبی پاک کو کیا کہتے ہیں جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹاؤ سکتی نہیں ہے نمک علی کا کھاتا ہوں جناب مولوی سے کیسے وہ اتنے تک جلدی کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے علی کو اللہ کہوں جب سے تقسیم کرتا ہے اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے تجھے اللہ کہ جلال میں کیوں آتا علی کہتے سل کم کر تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے سو نام اللہ اسے میں نے دیا ہے جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا علی ممبر کو پر بیٹھ کر کہ رہے تھے دنیا والا <سؤال> سورج بنانے والا علی ہو آسمان ہے سزا دینے والا علی ہو رزق دینے والا علی ہو نبی بھیجنے والا علی ہو کتابیں نازل کرنے والا علی ہو یوم ماشر عدل کی مسلط پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مکسر علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا جہاں علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تی ساتھ کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہے علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کریں سب کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی آگے قرآن صرف دو کام کرتا ہے یا علی کو سلام کرتے ہیں یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتے ہیں جو بول پڑے یہ میرے ہو گئے جو صرف کر گئے پتہ نہیں وہ کس کے ہو گئے اسی طرح اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے اللہ بھی یہ پوری گل سنیا تھے تو پوری بولے تھے اللہ بھی یہ چودہ کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے باقی اللہ والے سارے کام علی سدھا کرتا ہے ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے ہمارا نفر میں کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے والو میرا اللہ والو میرا اللہ ہے والو میرا اللہ میرا اللہ ایسا ہے کوفے والا میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے علی تو کی باتیں کر رہا تھا یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا تو نے اللہ دیکھا ہے علی نے فرمایا میں اسے کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ اتنا کہنا تھا کہاں سے لے کے آج بھی کھڑے بزرگ کا جتنا کا حوالیوں کا, کا ہو زندگی علی چلے الاد الی ہو اپنے ہاتھوں کو الواز کی طرح ہوا میں لہراتے ہو. نہیں تجھ سے میرے مولا کو خراج پیش کرنا ہے اسے کہ اچھا مولا اگر تو اللہ دیکھا ہے یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا یہ دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا پہلی بار تو سے کونچے کمبر پر کہہ دیا کہ تونے اللہ دیکھا ہے اگر تو اللہ دیکھا ہے تو منبر پر بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس اللہ کے بال کیسے ہیں وہ اللہ کیسا لگتا ہے اگر سر اٹھا ادھر ایسا لگتا آرام جاری کے دوسرا مہینہ پہلا گیارہواں مام اپنی پکھی جان کے سامنے تو شیخر ہے ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا امر ماؤں کی شکم میں نہیں ہوتا ہم ماؤں کے پہلوں کے ساتھ اللہ کی تصویر پڑھتے رہتے ہیں اے اے اے اے اے تو چہروں پہ پریشانی ہے علم غائب میں نہیں رکھتا اللہ جانے کیا ہے تو پھر میں ایک فکر اور کہتا ہوں ممبر کو مسجد اعظم ہے ممبر ابیاز پر خطیب ازل ہے بشیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زہر میں رہے تو پڑھتے ہو نا لم یل نہ لم یو نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا علی بھی پیسہ گڑا ہے لا نالے لے دو نہ لا نو دو فل پتون نہ ہم کسی سے جنیں گے تو میرے دل میں خیال آیا پہلی بار پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اب متعلق میں نے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اس سے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرا رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن سفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا چلو نظر اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے اعتراض میں ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائقہ بنا کیا ذرا دیکھ تو صحیح تیرا رجب فجر کے وقت کتنے بچ کر کتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن سفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن بات کا مالک ہوگا صرف سوچا مجھے مسجد اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے توجہ اٹھایا کاغذم لیا ایک سالچہ بنایا دیکھا پھاڑ دیا دوسرا لیا بنایا پھاڑ دیا تیسرا لیا بنایا پھاڑ دیا چوتھا لیا بنایا پھاڑ دیا جب لاتا دالچے بناتا رہا پھاڑتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ تیرے رشب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا کر کے لے گا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ اللہ علی اللہ کا خالص ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رازش ہے علی اللہ کے بہت اوپر ہے اللہ کی معراج کیا ہے اللہ کی معراج میں ہے کہ وہ درست سیدہ جل شاہوں پر اپنی گاڑی سے جاب لگاتا ہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلد شاہوں پر سجدہ کرے اللہ کے سردا دار جناز سیدا کی نالین کی مٹی ہے جناب ہو کہ میں اللہ کو شیرا رہتا ہوں یہ ہے توحیف ہم کو نہیں ہے ہم کو متحدی نہیں ہے تو علی اللہ ہم کہتے ہیں علی اللہ علی راز اللہ علی اظب الرباب علی پروزگار اعظم علی امام حق. کی نزدیک آصف اللہ پاک کے متعلق کہتے ہیں کہ علی نے اللہ کو بنایا ہے علی پاک نے اللہ پاک کو بنایا ہے پیدا کیا ہے رسول پاک کو اللہ نے علی نے بنایا ہے علی نے رسول پاک کو بنایا علی نے قرآن اتارا علی نے فلان کیا ایمان سے بتاؤ یہ بدترین توہین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے قدسی میں آیا بخاری مسلم میں آیا ہے میرے حبیب لوگ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا یا اللہ کریم کیسے فرمایا یہ لوگ میری اولاد نہیں یہ اولاد کہتے ہیں میری اولاد نہیں یہ میری اولاد بناتے ہیں تو یہ گالیاں دیتے ہیں مجھے ایسے ہے تو بتاؤ خدا کی اولاد کہنے پر تو خدا کو گالیاں حدیث میں قرار دیا گیا اوہ خدا کا بنانے والا علی کو جب قرار دو گے تو یہ کتنا بڑی گالیاں ہوگی خدا کو وہ <تصفح> سرآم دے رہے ہیں کلب چلے پتا ہے فلاں فلاں بندے ہیں میں ابھی صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتا جہاں پر اتنا بڑے اتنا بڑی رات اور اتنا بڑے قدر والے کی قدر نہ ہو وہاں پر کسی صحابی کا نام کیا لینا وہاں پر میں تو کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں جہاں خدا کی قدر نہ ہوں وہاں پر تو نبیوں کا نام بھی لینا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے ادبی ہے جی اللہ, تبار... اللہ تبارک اللہ سبارک و تعالی کی بے ادبی شمار ہوگا کہ اگر اس وقت آپ نبیوں کی بات کرتے رہے ان کی غیرت کی وہ جہاں خدا کی غیرت نہ رہی جہاں خدا کی قدر نہیں ہے وہاں پر اس کے بندوں کی قدر کیا رہے گی کو شرم کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے اب ایمان سے بتانا ان لوگ ہمارا کیا حق یہ بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے خدا بند قدوس جلام کریم کی غیرت کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے یہ تو اختیار ہے ہمیں یہ شریف دلیل پہلی ہے میری شریت کے حوالے سے یہ پہلی شریعت کے حوالے سے دلیل ہے اور اب ان لوگوں نے شیوں کے یہ کلپ موجود ہیں توہینیں موجود ہیں یہ آپ سنیں اس یہ خادم نے اور کسی نے شیوں کے خلاف اللہ تعالی کی توہین پر دھرنا کیوں نہیں دیا سمجھ نہیں آئی کیوں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جو گستاخی بھوک رہے ہیں ان کو پکڑو اندر کرو ان کو پھانسی دو کیوں ایسی باتیں نہیں کہیں ان کا نام محض اس وجہ سے کہ خادم الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور الیکشن میں وہ ٹکٹ دیتا ہے شیعوں کو تو اس کو خطرہ تھا اگر ایسا کرتا ہوں تو شیعہ کے ووٹ وہ ٹوٹ جائیں گے تو جو خدا رسول کی گالیاں برداشت کر کے اپنے ووٹ بنانا چاہتے ہیں ایسوں ہاں کے جنازے میں شریک ہو کر اپنا جنازہ خراب نہیں کرنا چاہتے اگلی <متصفح> <متصفح> دلیل سنیے گا یہ بات ختم ہوئی اگلی دلیل سنیے گا یہ جمہوریت کو مانتا ہے کس کو مانتا ہے جمہوریت کو مانتا ہے تبھی تو الیکشن لڑتا رہا ایسے ہے نا اب جمہوریت کے متعلق ہمارے فتح و کیا کہتے ہیں ہمارے امام کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں ہمارے اعلی حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اگرچہ اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت سب سے پہلے تھوڑا سا تھوڑا سا خبردار کرنے کے لیے پھر سے اپنا ازر مضبوط کرنے کے لیے یہ آدر کرتا ہوں دیکھیے گا یہ کیا ہے فتاوا بریلی شریف یہ مفتی محمد عبد الرحیم نشتر فاروقی اور محمد یونس رضا اویسی مرتبین ہیں اور اس میں اختر رضا صاحب کے فتو جات بھی شامل ہیں حالیہ بریلی شریف سے آنے والے یہ فتحوے ہیں اس فتوا کے چار سو اکیس صفح پر شبیر برادرز والوں کا جو چھپا ہوا ہے چار سو اکیس صفحے پر ہے اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے کیا موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے اسلام کش کا کیا معنی ہے اسلام کو قتل کرنے والی ہے اسلام کی دشمن ہے سر کفر ہے یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کہہ رہے ہیں اسلام کش ہے کیونکہ اس کا معنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے لا دینیت ہے لا دینیت ہے, لا دینیت ہے، مسلمانوں بتاؤ مختہ سرن کہتا ہوں کہ جو نظام اسلام کش ہے اور لا دین ہے اس کا معنی ہی لا دینیت ہے لوگوں سے دین چھیننا ہے لوگوں کو دینا نہیں ہے جمہوریت کا مطلب لوگوں کے دین کو قتل کرنا ہے دین دینا نہیں لا دینیت ہے یہ لا نفی کا ہے تو دین کی نفی ہے اور جو دین کی نفی کے ساتھ دین کا اثبات کرے یہ تناقض ہے اور تناقض جمع نہیں ہو سکتا نفیزان جمع نہیں ہو سکتے جب یہ لا دین نظام ہے تو ایسے دین لوگوں کا برباد ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو جو دین کو ختم کرنے والا نظام ہے اس کو استعمال کر کے جو آئے اگرچہ وہ لاکھ دین کا نام لیتا رہے جب دین کو عمل ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہوا ہے تو بتائیں ہم اپنے دین کو کیسے خراب کر سکتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ کر بات سمجھ کہ نہیں آئی اور مزید آگے سنیے گا اس پر دلیل بھی ہے اور اگلی وجہ بھی ہے اس دعوے پر دلیل بھی ہے اگلی وجہ بھی ہے کس دعوے پر دلیل کے یہ دین نظام ہے اس میں دین کو الٹا قتل کیا جاتا ہے دین کسی کا آ نہیں سکتا محفوظ نہیں رہ جو ہے وہ بھی آنا تو دور, دور کی بات ہے نا جو دین کسی کے پاس ہے وہ بھی نہیں رہ سکتا یہ جمہوریت کا یہ مطلب وہ بتا رہے ہیں فتح بریلی شریف کا ابھی حوالہ پیش کیا ہے کیا لکھ رہے ہیں وہ بولو کہ یہ کیا ہے اسلام کش ہے جب اسلام کچھ نظام ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلے گا کہ جہاں جہاں اسلام پڑا ہے جمہوریت نے اس کو ختم کرنا ہے تو لانے کا کیا مانا جب نظام ہی قاتل ہے تو لانے کا کیا مانا اب اس پر دلیل کہ یہ اسلام کچھ ہے اسلام کش ہے یہ اسلام کچھ نظام ہے اس پر میں واضح ثبوت خود آدم کے عمل سے پیش کرتا ہوں کس نے واقعتن جو قدم اٹھایا اس میں شامل ہوا اس نے اپنا اسلام قتل کیا ایک اور اس نے ثابت کیا ہے کہ واقعاتن بریلی کا فتوا ٹھیک ہے بریلی شریف کا فتوا ٹھیک ہے صحیح ہے اور توجہ شاہ صاحب قبلہ اور جو ہم نے دعویٰ کیا اس کا واضح ثبوت ہے کہ مذہب اس سیاست کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اب سنیے گا ان کی جماعت اور پارٹی کا نام پہلے منتخب کیا نا میں نے اس وقت بیان بھی کیا تھا پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا ڈاکٹر اشرف کو اپنے خطابات میں نے کہا یا یہ جب تم لبیت پاکستان کہہ رہے ہو تم تو اللہ نہیں بچا سکے تو دین کیسے بچاؤ گے سمجھ نہیں آ رہی تم تو اللہ نہیں بچا سکے رسول اللہ تو ہمارے مذہب کی جان ہے سنیت کی پہچان ہے جو ہماری پہچان تھا اور ہماری جان تھا اس کو تم نے سیٹ لینے کے لیے سیاست میں جانے کے لیے اس کو کاٹ دیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بتاؤ یا رسول اللہ تو تم نہیں بچا سکے اور دین کیسے لا سکتے ہو اس وقت پھر ڈاکٹر اشرف نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میں نے نہیں کٹوایا جس نے کٹوایا اس سے کہو اس کا وہ کلب محفوظ ہے کے کے کے اور ایک کارکن کی حیثیت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں مجھے ایک شریف کی تقریر سنائی گئی جو ترنوں میں تقریر کر رہا تھا نیٹ پہ وہ موجود ہے تو نا وش کا کچھ اس کے ساتھ لگتا ہے پہلا سر کہ تم نے تو کہا تھا ہم جان دیں گے تو تم تو اپنے نبی کا نام بھی نہ بٹھا سکے تم نظام کیسے لاؤ گے کہ تم نے تو لفظ یا رسول اللہ اپنی تحریک کے نام سے ہی نکال دیا میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس جرم میں میں شریک نہیں اس جرم میں میں شریک نہیں بات نہیں سمجھے لیکن اب میرے دعوے کو دعوے پر دلیل کو سمجھیے گا ادھر دیکھو یہ دین نظام ہے اور دین دین والے سے دین کھینچ لیتا ہے دین والے سے دین چھین لیتا ہے دین دینا کسی کو تو دور کی بات ہے اپنا بچے گا تو دوسروں کو ملے گا ایک آدمی دوسرے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے لیکن اگلا ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو بھی بھوکھا مار دیتا ہے اس کی اپنی جو روٹی تھی اپنا کھانا تھا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا دوسرے کو کیا کھلائے گا بھائی اب ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو یا رسول اللہ ہے یہ <سلام> ہمارے مذہب کی کیا ہے جان اور پہچان ہے بولیے جان جو ہمارے مذہب کی جان اور پہچان ہے اس کو اس کو کاٹنے کا مطالبہ جن کی طرف سے کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اور ان کی طرف سے وہ مطالبہ تسلیم کیوں کیا گیا <سؤال> یہ سوال ہے ہمارا ادھر ٹاٹا نہیں چلے گا ادھر علم چلے گا اور اگر کوئی گیدڑ بم کیا دینے کی کوشش کرے تو اپنے پاس رکھے ایسے گیدڑ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ہاں جی 35 سال ہو گئے مجھے اللہ تعالی کے فضل سے اگر کسی کے علم میں زور ہے تو اس کے علم کے ساتھ جواب دے گیدڑ ببکیوں سے ہم نہیں گھبراتے میں جی رہا ہوں اور خادم چلا گیا ہے ہاں جب میری باری آئے گی میں بھی چلا جاؤں گا اگر بات کو سمجھیے اللہ تعالی کے فضل سے منہ توڑ جواب نہ ہو تو میری ناک کاٹ دینا بتائیے بتائیے مول خادم اور اس کے ماننے والوں کے پاس یا رسول اللہ تھا دین اپنے مذہب کی پہچان اور جان ان کے پاس تھی جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھنا چاہا تو یہ یا رسول اللہ کاٹنا پڑا ارے بتائیے سیاست میں پہلا قدم رکھتے ہوئے تو اپنے مذہب کی جان اور پہچان کو چھوڑنا پڑا اور کاٹنا پڑا تو معلوم ہوا صاف کہ واقعہ تن جمہوریت وہ لانتی نظام ہے پہلا قدم رکھنے سے پہلے ہی دین اپنا چھوڑنا پڑتا ہے آیا آیا کہاں سے آیا اللہ تم شکر پڑو وہ مر گیا اور تم شکر پڑو کہ گنگنگے تھے پوچھ نہیں سکے اور نہ تم پوچھ سکتے ہو کیونکہ گنگے ہو ہمیں اللہ نے زبان دی ہے مجھے جواب دو مجھے جواب دو اس بات کا آیا آیا جب یا رسول اللہ چلا گیا تو پیچھے کیا آیا بس ہمیں اس کا جواب دو میں کیا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ سے چلا گیا تو پیچھے کیا بچا اب جو قائد ہے اس کے ہاتھ سے تو دین کی جان چلی گئی اور دوسروں کے گھر میں دین دینا ہے ابھی معلوم ہوا فتح بریلی شریف میں براہک لکھا اور اب میں اگلی بات کرتا ہوں یہ تو اس ملک کا حال ہے جس ملک کو اسلام کے نام پر کہتے ہیں کلمہ لا لا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا جس کو لا الہ اللہ الا کی بنیاد پر بنایا گیا اس میں تو یا رسول اللہ مولوی کے قائد کے راہبر کے پیشوا کے ہاتھ سے نہیں رہ... ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور قائم نہیں رہ سکتا تو بتائیے بتائیے ان ملکوں کا کیا حال ہوگا جس کی بنیاد بھی کل میں پر نہ ہونا پتہ نہیں یہ جاہل لوگ کس کو چھیڑ بیٹھے ہیں نہ چھیڑکا پوشوں کو ہاں ٹکڑ پانی چل رہا ہے موجا لگی ہوئی ہیں کھاؤ پیو موجود ہو ایجنسیوں کے ساتھ جیسے ملتے ہو ہمارے ساتھ پنگے نہ لو سمندر پار کر دیں گے جی سمجھ نہیں آئی میری بات کی اب مزید تبصرہ کرتا ہوں مزید تبصرہ کرتا ہوں اگر کوئی کہے جی پاکستان کے اندر مذہبی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی مذہبی سیاست مجبوری تھی مذہبی سیاست مجبوری, مجبوری تھی یا رسول اللہ کی سیاست یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی تو میں پوچھتا ہوں مان لو پھر کہ اس ملک کے آئین کی بنیاد وہی وہ ہے جو مسٹر جنا صاحب نے بتائی تھی آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی مانوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر پر کا اخیدہ ہے بلکہ سیاسی مانوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے نہ مسلمان مسلمان رہے گا نہ ہندو ہندو رہے گا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ خالصتا جمہوری ریاست ہوگی جس کے اندر مولوی خادم اہل سنتو جماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو ستر فیصد کہتے ہیں ان کا بھی نعرہ یار رسول اللہ وہ دروازے سے باہر رکھنا پڑے گا ورنہ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے پاکستان میں داخل ہونا ہے تو یار رس... یعنی پاکستان کی سیاست میں داخل ہونا ہے تو یا رسول اللہ کو الوداع تو میرے بھائیوں سنو اب مانو اب مانو اب مانو تسلیم کرو کہ پاکستان کا آئین اور دستور مذہبی نہیں کیا ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت یا ہمارا مذہب حنفی ہے کیا حنفی مذہب میں دوسری قوموں کو دوسری قوموں کو ساتھ چلانے کے احکام مذکور نہیں ہے میں <تصفيق> آج کے دور کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس کو یہ روشن دور کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں ظالموں بتاؤ سعودیہ میں اور جتنی عرب ریاست دیگر ہیں وہاں پر مذہبی حکومتیں ہیں اور اتنا سخت ہیں کہ دوسروں کے مذہبی شاعر کی بھی اجازت نہیں دیتے سعودیہ والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں روزہ رسول کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کیا وہاں پر یہ بات نہیں چلے گی کہ خنزیرو تم جمہوریت کے خلاف چل رہے ہو جب دنیا کا آئین اقوام متحدہ نے جمہوری بنا رکھا ہے تو پھر خیار فکر کہاں گیا ہم پوچھتے ہیں ان بدماشوں کو کیوں اجازت ہے اگر ادھر مذہب وہاں بھی چل سکتا ہے تو ادھر یا رسول اللہ کیوں نہیں چل سکتا بدماشو بدماش ہی کرتے ہمارے ساتھ یہ تمہارے خاتم مادم مادم جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں جن کا ضمیر نہ ہو ایمان نہ ہو ہمارا الحمدللہ ہم جان دے سکتے ہیں اور لانت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر جو ہمارا دین مذہب ہمارے سے چھین لے اور سیاست ہے ہمارا اکمال پہلے ہی کہہ گیا پہلے ہی کہہ گیا ہمارا اکمال آپ فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت شرم نہیں آتی تمہیں اس کو اقبال کا اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے یہ اقبال کا کلام پڑھتا ہے جس کو اقبال کی زبان ہم نے لگائی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا شیر اقبال کا کیسے پڑھا جاتا ہے اب سمجھئے گا اقبال فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا جس نے مسلمانوں کی اتنا بڑا تجارت کا خسارہ کیا ہو کہ ہمارا دن ہمارے رسول اللہ کو ہاتھ سے ہمارے چھین دیا چھین دیا ہم کیا بغیر سمجھتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑے اس کا میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اگر قوم آزاد ہو یعنی قوم سیاسی سیاسی سیاست اپنی بنانا چاہے کس کے ساتھ دین برباد کر کے تو اقبال فرماتے ہیں ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ تو بات کو سمجھو معلوم ہوا جو دعوی فتاوی بریل شریف میں کیا گیا مول خادم کے عمل نے اس پر قطعی یقینی دلیل کے ساتھ مور لگا دی ہے سمجھ نہیں آ رہی اور پھر مانو پاکستان کا نظام مذہبی نہیں ہے دینی نہیں ہے یہ جمہوری ہے جس طرح کے بابا جی کا میں آگے پیش کرنے والا ہوں اس نے اس نے بابا جی کے دربار پر مسٹر جنا سرکار کے دربار پر جا کر کہا جی یہ ابھی تازہ جلوس جو لے کر گیا تھا لڑکوں سے کہہ رہا ہے کلب محفوظ سنیے گا کلب محفوظ سنیے گا کہتا ہے لڑکو بابا جی کے دربار کی طرف سارے موبائل کرو تاکہ بابا جی کو پتہ چل جائے کہ ان کے حقیقی وارث آئے ہوئے ہیں یہ لفظ ہیں سنو اب میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ حقیقی وارث نہ بنے بلکہ میں کہتا ہوں حقیقی وارث ہیں یہ ہیں حقیقی وارث اور ان کو شاباش دیتا ہوں چلو پاکستان میں کوئی حقیقی وارث تو پیدا ہو گیا ستر سال کے بعد نہ بابا جی کی اولاد حقیقی بارش تھی نہ بابا جی کے سنگی وہ جو وزیر قانون تھے بابا جی کے زمانے میں وہ کیا تھے جو جوگندر ناتھ منڈل جو گندھر ناتھ منڈل وزیر قانون ہو کر بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا سکندر مرزا مرزا ہو کر وزیر اعظم رہ کر وہ بھی وزیر خارجہ تھا کہ وزیر اعظم تھا سکندر مرزا وزیر اعظم تھا تو وہ بھی بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا بابا جی کو حقیقی وارث اب ملے اب میں کہتا ہوں او مبارک ہو تمہیں تم نے بہت اچھے لفظ کیے اور وفاداری کا ثبوت دیا اپنے بابا جی کے ساتھ اور <سؤال> تم کہہ رہے ہو کہ ہم حقیقی وارث ہیں تو میں اب تمام عوام کے سامنے تم سے مطالبہ کروں گا اور پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا مطالبہ کروں گا کہ حقیقی وارث تو تب بنو گے حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو وراثت پوری حاصل کرے ایسے ہے جو وراثت پوری حاصل کرے اب بابا جی کے ایک ہیں ایک ہے ذاتی افکار ایک ہیں ذاتی اعمال ایک ہیں سیاسی افکار ایک ہیں سیاسی امال تو میرے بھائیوں اس کا حق بنتا ہے ذاتی افکار بھی بابا جی کے اپنائے ذاتی کردار بھی سیاسی افکار بھی سیاسی کردار بھی اپنائے تو پینٹ شرٹ وغیرہ بابا جی کی وضاح کتا سب سے پہلا فرض بنتا ہے اپنوں کو نصیحت کیوں نہیں کی کہ آج کے بعد داڑھی منڈانا یہ موچھے وغیرہ سب کچھ اسی طرح بابا جی کا حلیہ اور سندر طریقہ ادا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ان پر فرض ہے پھر بابا جی کے امال شریف جو ہیں جو کچھ کتابوں میں محفوظ ہیں سب سے پہلے تو بابا جی کا ایک عمل ایک تو میں یہ کلپ پیش کر رہا ہوں جس کے اندر بابا جی صاف فرما رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد نہ کوئی ہندو ہندو رہے گا نہ کوئی مسلمان مسلمان رہے گا نہ کوئی مسلمان اب میں پوچھتا ہوں اگر بابا جی کے حقیقی وارث ہو تو ظاہر بات ہے تم نے بھی تو یہی کہنا ہے بادری سمجھے بھائی پھر تم نے بھی تو یہی کہنا ہے کہ نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان دلی دلی پھر بابا جی فرما رہے ہیں کہ مذہبی مانو میں نہیں وہ تو ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی مانوں میں کون سے مانو میں سیاسی مانوں میں کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہے گا بابا جی سمیت پاکستان کے تمام مسلمان سیاسی مانوں میں کافر ہو جائیں گے بابا جی صاف کہہ رہے ہیں سیاسی مانوں میں کیا ہو جائیں گے سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا تو پھر مول خادم صاحب کو سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا ظاہر بات ہے جب حقیقی وارث ہوئے تو سیاسی کافر تو کہنا پڑے گا بھائی اور ان سب لوگوں کو سیاسی کافر کہنا پڑے گا مذہبی مسلمان کہنا پڑے گا اتنا بات ہے نا تو سیاسی کافر اچھا اب یہ بتائیں بابا جی تو کہتے ہیں سیاسی طور پر ہندو ہندو نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اور تم کہتے ہو ہم سیاست ملک میں مذہب کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں تو تم بتاؤ بابا جی کے مخالف بنے یا نہ بنے بابا تو سیاست لا دین رکھنا چاہتا ہے اور تم کہتے ہو میں سیاست دین ہی بنانا چاہتا ہوں تو حقیقی کی بار سنا ہوئے جھوٹ ہو گیا تو جھوٹے کا جنازہ ہے ہاں اسلام کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پڑھ لے کوئی نہ کوئی پڑھ لے جھوٹے کا جنازہ جی خود کشی ایک شخص نے کی تو رسول اکرم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا تم پڑھو ہمارے علماء نے لکھا جو قوم کا پیشوا برابر ہوتا ہے اس کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو فجور کرتے ہیں ہاں جی ڈاکو کا جنازہ نہیں ہے والدین کے نافر بکنے, با, ب, ب, والدین کے قاتل کا جنازہ نہیں ہے یہ دور مختار اٹھا کر دیکھو فکر کتابوں میں کیا ہے بھائی یہ ضروری تو نہیں کہ جو کافر مرتاد ہو اس کا جنازہ نہ ہو نہیں فاسق کا بھی جنازہ نہیں ہوتا ہاں <تصفح> ایسے ڈاکو کا تو سرے سے جنازہ نہیں رکھا گیا تو میرے بھائی بات کو سمجھنا آپ جب حضرت نے کہا کہ ہم ہاں بابا جی کے حقیقی وارث ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ان کی مجبوری تھی حقیقی وارث بن کر پہنچے ہوئے تھے کیوں کہ یا رسول اللہ پہلے کٹا دیا مذہب کو باہر رکھ لیا جب رکھ لیا تو پھر مذہب کو چھوڑ کر سیاست میں گئے تو نہ ہندو ہندو رہا مول خادم کی نظر میں جب یہ کر لیا واقعہ تن حقیقی وارث بن گئے اب بابا جی سے جا کر کہا بابا جی آپ کا پروگرام نبیڑ کے آئے ہیں پہلے آپ کے سارے پروگرام کو محفوظ کر کے ہم عمل کر کے آئے ہیں ہم نے پہلے مذہب چھوڑا بعد کے اندر آپ کے دربار پہ آئے ہیں ہم نے پہلے رسول اللہ چھوڑا مذہب چھوڑا مذہب کو بعد اگلی دلیل سنو اگلی دلیل سنو یہ کلپ محفوظ ہے اگلا کلپ آپ کو سناتے ہیں اس میں سوال کر رہا ہے اینکر حضرت صاحب سے حضرت صاحب سے سوال کر رہا ہے بالکل آپ نے درست کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودوں نے کو دوست مت بناؤ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑھو ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی ان کا تو میں نے نام لے لیا جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالر ہیں آپ کی طرح آ, وہ کیسے ہم آنگ پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں بتائیں نا نقد نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے تو کوئی یہ گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے ہاں یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ ماننا ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے بالکل پیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا اور اس, اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے امام محمد بن امبل کے امام شافی کے امام مالک کے اور امام اعظم ابو علیفہ کے لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں اختلاف اختلاف ہونا چاہیے تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے لیکن جب تک وہ گردنے کاٹنے کی طرف نہ آئے اور جو نا وہ دوسرے معاملات یا عہدوں نے کی گھنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تو نہ کریں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ادھر ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بولی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانے چاہیے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں تو رحمت ہے اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جب دین آئے گا نا دین تو ایسے آل کر رہے گا سارے اللہ تعالیٰ فرمایا یہود نہ ہمارے دشمن ہیں یہ،, یہ کہہ کر وہ کہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام میں رکھو اور تفرقے میں مت پڑو مسلمان فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی کیسے بن سکتے ہیں آپ اور وہ آگے کہہ رہا ہے آپ اور مولانا تارک جمیل اور جتنے بھی جتنے بھی سکالر آپ کی طرح ہیں وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں یہ وہ سوال کر رہا ہے تارک جمیل تارک جمیل وغیرہ دیوبندی کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں اب کیسے ہم ایک ہوں گے آپ آپ جو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے تم ایک رہو مسلمان ایک ہو جاؤ آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں حضرت نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ حکمر اس میں بھی حضرت نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک تاک رکھ دیا ہے اعلی حضرت کے فتح حسام الحر مین فتح اور جناب علماء مائے سب کے فتح جات کو ایک طرف رکھ کر چھوڑ کر اور سیاست میں اے کھل کر آ تاکہ پتہ چلے حقیقی وارث ہیں اللہ اکبر اکبر حقیقی وارث بننے کے لیے حضرت صاحب نے کہا ختم نبوت کے معاملے نے کسی ن... ختم نبوت کے معاملے میں کسی نے ہماری مخالفت کی ہے کسی نے بھی نہیں کی تو گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں سمجھیے گا شاہ جی گھر کے اندر بھی تو وہ پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے تارک جمیل وغیرہ اس طرح کے یعنی دیوبندی وہابی سنی کے جھگڑے جو چل رہے ہیں ان کا کیا ان کو کیسے ختم کرو گے تو آپ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں دو بھائیوں کے ٹھیک ہو گیا یہ اختلاف ایسے نہیں جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تفرق کا یہ معنی نہیں کہ اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے بھیڑ بکریوں کی طرح آ, جو ہے وہ آ, سب کو بند کر, بند کر دیں جی اور سوچ اور فکر مسلمانوں کی ہی نہ رہے چاروں کے چار اماموں کے بھی تو اختلاف ہیں ہاں چار ہی کے بھی تو اختلاف ہیں امام اعظم پھر نام لیتا ہے سب کا اور آخر میں یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوا کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے یہ لفظ ہے کہتا یہ کیا ہوا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں سارے سب کی رائے ایک ہونی چاہیے نہیں رائے میں اختلاف ہونا چاہیے اور بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے لہٰذا دیوبندی بھی بھائی شیعہ بھی بھائی سب ایک اب میں ان ملاوں سے پوچھتا ہوں صرف فتح اٹھاؤ اس کو کہ رضوی تو اب یہ دیکھو کہ رضوی پر فتوا رضویا کی طرف سے کیا کچھ حکم لگتا ہے اگر فتو رضویا جنازے کی اجازت دیتا ہے تو میں پڑھ لوں گا پھر چلو نیا جنازہ پڑھ لیں گے رہبانہ بھی تو ہو جاتا ہے امام شافی کا قول پر عمل کر لیں گے بھائیوں اب ادھر میں کیا ہے وہ خود سنا ہے خود سنائیں جو ہمارے اوپر درازی کر رہے ہیں وہ خود سنا ہے پتاوے میں کیا ہے خود سنا خود ادھر ٹارچر نہیں چلے گی پتاوا اور علم چلے گا اللہ اللہ... میں نہیں سنانا چاہتا وہ خود سنا اللہ... اور امام اہل سنت نے تو پہلے ہی اس سیاست کے متعلق فرما دیا تھا فرمایا فتح رزویہ رضویہ کے اندر بھی فرمایا اور مکاتیب ب شریفہ کے اندر بھی فرمایا فرمایا جب جب جھگڑا ہو جاتا ہے کسی زمین پر ہے تو ختم کرنے کے فرمایا تین ہی طریقے ہیں یا تو یہ دست بردار ہو جائے یا وہ دست بردار ہو جائے یا دونوں کہیں آدھا تم چھوڑ دو آدھا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھوتے پہ آ جائیں فرماتے ہیں بتاؤ جب دوسروں کے ساتھ اتحاد کرتے ہو اور جھگڑے مکاتے ہو تو بتاؤ کیا طریقہ اختیار کرو گے آدھا مذہب اپنا چھوڑو گے ہائے ہائے ہائے ہائے اگر یہ اعلی حضرت کے مکاتی شریفہ کے اندر نہ ہو میری زبان کاٹ دو چھیڑت ہمیں ہم نے تو سب کچھ بیان کر کے جو بتانا تھا وہ ہمارا فرض تھا ہم بتا کر خاموش ہو گئے تو بوجھ کرو جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ پنگے لینے کا کیا مانا ہوئے نہیں تو جواب دو آدھا چھوڑنا پڑے گا آلہ حضرت اعلیٰ حضرت نے کتنا عرصہ پہلے فرمایا اتحاد کرو گے تو کیسے آدھا تم چھوڑو گے اپنا مذہب وہ چھوڑیں گے یا تم سارا چھوڑو یا وہ سارا چھوڑیں تین ہی صورتیں ہیں اب ایمان سے بتانا آدھا تو انہوں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ جب چھوڑ دیا تو آدھا تو چلا گیا ہائے ہائے ہائے اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سارا ہی چلا گیا ارے جب یا رسول اللہ چلا گیا تو پیچھے کیا بچا میرے بھائیو پھر عجیب بات ہے ہمارے دوستوں نے صاحبزادہ محمد رضا صاحب نے بھی کلپ چھڑایا کہ یار بتاؤ تو صحیح اس نے یا رسول اللہ چھوڑ دیا کرسی کی خاطر چھوڑ دیا اور چشتی نے یا رسول اللہ کی خاطر اس کا جنازہ چھوڑ دیا اس کو تو عاشق کہتے ہو اس کو منافق کہہ رہے ہو بے شرمو تمہارے باپ کی مرضی ہے کیا تمہارے باپ کا دین ہے کیا بتاؤ یہ کیا تک بنتی ہے اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا ہم نے یا رسول اللہ کے پیچھے جنازہ چھوڑا پھر کہتا ہوں اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول چھوڑا اور ہم نے یار رسول اللہ کے پیچھے اس کا جنازہ چھوڑا اب خود ہی فیصلہ کرو اب خود ہی فیصلہ کرو اگر انصاف کا ترازو کسی کے ہاتھ میں ہے تو خود فیصلہ کرے انصاف کرے یار منافق کون بنتا ہے اور عاشق کون بنتا ہے سمجھ نہیں آئی میری بات کی بتاؤ تو صحیح یار اگلی بار سنو اللہ اکبر و کبیرا پھر لب پاکستان کہا میں اگلی اگلا تبصرہ کرتا ہوں وہ خود کہتا تھا پاکستان میں اسلام نہیں ہے ہم نے لانا ہے ایسے کہتے ہیں نا اور سب ہر کسی کو کہتے تو اٹھو اسلام نہیں لانا دین نہیں لانا دین لانا چاہتے ہو تو کرین پر موہر لگاؤ کہتے رہے بولو بولو بولو یہ کہتے رہے اب میں پوچھتا ہوں جب پاکستان میں دین نہیں ہے تو پاکستان کو لبیک کہنے کا کیا مانا ہوا ظالمو وہ بات تو ایک کرولی دے کر لو وہ بولی دے کر لو دو نصیب نی گل بولی دے کر لو یہ حضرت کو حضرت کا رخ ان کے ہی شیشے میں دکھا رہے ہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے اور اگلی بات سنیے گا یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس نے تمہیں کتنا عرصہ یہ دھوکہ دیا کہ جنت کی ٹکٹ ہے ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے جنت کا ٹکٹ ہے موہر پر مور کرین پر مور لگاؤ جنت میں سیدھے جاؤ کہا ہے کہ نہیں اور, ساپسے اور ساپسے پھر اس کا آپ کلپ سنو یہ کلپ ہے باقی رہ گیا ووٹ بڑھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے میں تو شگل کے طور پہ الیکشن چیسلیا انہیں نہیں ہوں جب شگل کہنے کر میرے میں تو شگل کے طور پہ الیکشن نہیں کر لئے تھوڑے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد میں نے شغل کیا تھا میں نے تو شغل کیا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے پہلے جنت کا ٹکٹ تھا دین تھا فرض تھا اب شغل اگر کوئی آدمی نماز کو شغل کہ وہ تو کافر ہو جاتا ہے آپ نے پورے دین کو شغل کہہ دیا تو آپ کیا بنے گا کوئی مردہ آگے سے بولا نہیں کیونکہ سب تو ہیں کھانے والے جب مل جاتا ہے تو بند بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری بھائی تو بتائیے جو پہلے جنت کا ٹکٹ کہے اور پھر اسی کو مداری کا شگل کہے مداری کا میلہ اور شغل کہے اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے تو بتاؤ میں کیسے پڑھتا ہوں اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہم نہیں روکتے لیکن ہمیں کیوں بلائیں ہم اپنا جنازہ کیوں خراب کریں بھائی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں میرے بھائی ہو تو میرے دوستو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ آپ بابا جی کے ساتھ ہی شریک کے سفر ہوں ہاں جی اور حقیقی وارث اپنے مورے سے آلہ کے ساتھ رہیں لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ میرے بھائیو یہ دلائل مسلمان بندے کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا یہ معقول وجوہات ہیں جن کو میں نے جمہوریت کے آئین اور آئین پاکستان کے حوالے سے بھی اور شریعت کے حوالے سے ہر طرح کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ قدم الحمد للہ بالکل درست اور ثواب ہے آخر الحمد الحمدللہ میرا سوال ہے سب سے تمہارا طریقہ اور تمہارے قائد کا طریقہ جمہوری ہے جس طرح کے تم عملی طور پر دیکھ چکے ہو خادم نے کیا کیا اب میں کہتا ہوں کہ جو طریقہ تم بیان کرتے ہو امام حسین پاک سلام اللہ علیہ کا وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے یہ میرا سوال ہے امام عالی مقام کثرت رائے سے جمہوری طریقہ جس کو یہ کہتے ہیں کثرت رائے سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ووٹنگ کہتے ہیں یہی لفظ ادھر بول لیتے ہیں کثرت اگرچہ ہے نہیں حقیقت وہاں پر کسرت رائے سے یزید تو امیر المومنین اور خلیفہ بن چکا تھا بن چکا تھا کہ نہیں اب جمہوری طریقے سے کیا امام حسین کا یزید کے خلاف اٹھنے کا حق بنتا تھا اب میں پوچھتا ہوں ظالمو بتاؤ تو صحیح یا جمہوریت چھوڑو یا حسین کو چھوڑو وہ منافقوں کو دو کام کیوں کرتے ہوئے ادھر تو کہتے ہو جمہوریت اور کچرا سے رائے جارہیت نہیں لڑائی نہیں فلان نہیں اور ادھر کہتے ہو کہ حسین حسین حسین اور پھر حسین پاک کے متعلق کہتے ہو کہ آپ لڑ پڑے آپ نے جہاد کیا آپ نے یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے جہاد کیا تم ووٹ کیوں کرتے ہو اور اگر حسین حسین پاک اگر تم نے جو کیا ہے یہ اسلام ہے تو پھر امام حسین نے جو کیا وہ کیا تھا معلوم ہوا معلوم ہوا تم نے جب جمہوریت کو جفا ڈالا نہ اسلام رہا نہ حسین رہے <تصفيق> تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے فضل سے سب کچھ بچا کر بیٹھے ہیں تو ہم بچا کر بیٹھے ہیں <لا> <لا>